خدوہ نمبر پینسٹھ آپ علیہ السلام کے خدوے کا ایک حصہ جس میں علم الہی کے لطیف ترین مباحث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی لم تسبق لہو حال حالا فیكون اولا قبل ان يكون آخرا وہ وَيَكُونَ ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنَا كُلُّ مُسَمَّم بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ وَكُلُّ عَزِيزٍ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کی صفات میں تقدم و تاخر نہیں ہوتا ہے کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول رہا ہو اور باطن بننے سے پہلے ظاہر رہا ہو اس کے علاوہ جسے بھی واحد کہا جاتا ہے اس کی وحدت قلت ہے اور جسے بھی عزیز سمجھا جاتا ہے اس کی عزت ذلت ہے وہ کلو قوی نغئی رحو مَالِكٍ غَيْرُهُ کل کے عَالِمٍ غَيْرُهُ نملوک وہ قَادِرٍ غَيْرُهُ يَقْدِرُ رحو قادر وَكُلُ عن لطيف اس کے سامنے ہر قوی ضعیف ہے اور ہر مالک مملوک ہے اور ہر عالم متعلم ہے اور ہر قادر آجز ہے ہر سننے والا لطیف آوازوں کے لیے بہرا ہے اور اونچی آوازیں بھی اسے بہرا بنا دیتی ہیں کلو بصیر ظاهر کل غیر غی روح غیر و ظاهر لم یخلا خلقی سلطان اور دور کی آوازیں بھی اس کی حد سے باہر نکل جاتی ہیں اور اسی طرح اس کے علاوہ ہر دیکھنے والا مخفی رنگ اور لطیف جسم کو نہیں دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ ہر ظاہر غیر باطن ہے اور ہر باطن غیر ظاہر اس نے مخلوقات کو اپنی حکومت کے استحکام یا زمانے کے نتائج کے خوف سے نہیں پیدا کیا ہے و ولا شریک مخاصر وم مناسر ولا کم خلا ا مربوبون عباد الفل اشیا عقال ہو نہ کسی برابر والے حملہ آور یا صاحب کثرت شریک یا ٹکرانے والے مد مقابل کے مقابلے میں مدد لینا تھی یہ ساری مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی اور پالی ہوئی ہے اور یہ سارے بندے اسی کے سامنے سرے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اس نے اشیاء میں حلول نہیں کیا ہے کہ اسے کسی کے اندر سمایا ہوا کہا جائے ولم ينعنها فيقال ومنها بائن لم يعده خلق مبتدد وَلَا تَدْبِيرُ مَا دَرَتْ وَلَا وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَقٌ اور نہ اتنا دور ہو گیا ہے کہ الگ تھلگ خیال کیا جائے مخلوقات کی خلقت اور مصنوعات کی تدبیر اسے تھکا نہیں سکتی ہے اور نہ کوئی تخلیق اسے آجز بنا سکتی ہے وَلَا وَلَجَتْ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فِي مَا قَضَى وَقَدَّرُ فَلْقَضَاءٌ و و امر مبرم المأمول اور نہ کسی قزا و قدر میں اسے کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا ہر فیصلہ محکم اور اس کا ہر علم متقن اور اس کا ہر حکم مستحکم ہے ناراضگی میں بھی اس سے امید وابستہ کی جاتی ہے اور نعمتوں میں بھی اس کا خوف لاحق رہتا ہے